شان ہے کہ تم اپنی شانجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو سلاک یو ملقیامہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ, صلی اللہ تعالی, تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا یا رسول اللہ دوسرے روزے کے افطار کے بعد آج ہم سلسلے میں حاضر ہیں اور سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں مثالی معاشرہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو ٹھیک ہونا چاہیے درست ہونا چاہیے اور کچھ اقدار و اخلاق ایسے ہیں جن کی ترویج ہونی چاہیے اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر مزید اضافہ ہونا چاہیے شعور اجاگر ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ دنیا کے اندر لوگ جو کامیاب انسان ہوتے ہیں ان کی بایوگرافی کو اور ان کے زندگی گزارنے کے انداز کو پڑا کرتے ہیں اور کیسے شاندار اور کیسے جاندار انداز کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا اور اپنی زندگی کے گول جو ہیں ان کو اچیو کیا یہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور پھر ان سے روشنی لے کر اپنی ذات اپنی صفات اپنی خصوصیات ان کو بھی ستھرا کرتے چلے جاتے ہیں اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی مبارک ہستیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے ایک رہنما اصول کا درجہ رکھتی ہے اور آسمان ہدایت کے ایسے درخشندہ تبینا شائنگ اسٹار ہیں کہ اگر ان کی زندگی کو اور ان کے مبارک انداز کو انسان اپنا وی آف لائف بنا لے تو دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اللہ تبارک وطالعہ کا یہ ہم پر بالخصوص فضل و احسان ہے کہ ایسی ہستیاں نہ صرف جو مرد ہیومن بینگ ہیں مینس ہیں ان کے اندر جو موجود ہیں بلکہ ویمنز جو عورتیں ہیں ان کے اندر بھی ایسی مبارک ہستیاں موجود ہیں اور آج ہم ایک ایسی مبارک ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اور ان کی ذات و صفات کے حوالے سے اپنے معاشرے کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں اور اپنے اخلاق کو کردار کو انالیس کرنے جا رہے ہیں جو پیاری ہستی ہیں اور ایسی ہستی ہیں جن کی تعریف کے لیے شاعن نشان میرے پاس تو کما حق ہو الفاظ ہی نہیں ہے وہ ہستی ہیں کہ قیامت میں جب ان کا ان کی آمد ہوگی اشرف المحبلی علی محمد کے اندر حضرت علامہ شاران علامہ محمد بن اسماعیل یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں قیامت میں ندا دی جائے گی اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو لوگ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے کہ فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزرنے والی ہیں اور سگیدہ خاتون نے جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ ستر ہزار حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کسی تیزی سے آپ جو ہے وہ سب جنت تشریف لے جائیں گی ایسی ہستی حضرت سگیدہ خاتون نے جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور آج انشاءاللہ شاء ان کی ذات و صفات اور پھر ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور پھر ہمارے معاملات انشاءاللہ یہ انالیس ہوگا اور نگران مرکزی مجلس سے شرا کے مدنی پھول ہم حاصل کریں گے آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے کیا ویوز ہیں آپ معاشرے کے کن پہلوؤں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈارک پہلو ہیں معاشرے کے تاریخ پہلو ہیں ان کو روشن ہونا چاہیے یہ کمیاں ہیں ان کو جو ہے وہ دور ہونا چاہیے یہ خرابیاں ہیں ان کو خوبیوں کے اندر تبدیل ہونا چاہیے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے سے اپنے میسیجز کے ذریعے سے اپنے واٹس اپ کے ذریعے سے اپنے ٹیلی گرام کے ذریعے سے انشاءاللہ شاء چینل نے آپ کے لیے فورم اوپن رکھا ہے آپ کی کالز کو آپ کے میسیجز کو ہم ترجیحی بنیادوں کے اندر اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں ہمارے سرفرید بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے پیارے سنائی بھائی ہیں ان کی بھی آبزرویشن ہیں اور ان کی بھی تجربات ہیں اور جہاں زیدہ آدمی ہیں ماشاء سر کیا فرمائیں گے بالکل اسی حوالے سے آج کا جو موضوع ہے ابھی اس کے حوالے سے کوئی پیکج بھی چلنا تھا جی سٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ یا اس کے بعد جی مدنی گلدستہ تو آج ہم بتانے جا رہے ہیں جو ابھی بتانے جا رہے ہیں دکھانے جا رہے ہیں موضوع سے پہلے اس کو لینے سے پہلے رمضان شریف میں چونکہ عاشقان رسول زکوات کی ادائیگی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے عمومی طور پہ آج ہمارے ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی سونی اور چاندی سے نہیں ہوتی اگر کوئی سونے اور چاندی سے زکات کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کو بھی شری رہنمائی لے لینے چاہیے کہ اس کے اندر بھی ایک زبردست پہلو ہوتا ہے جسے سے آپ تخفیف کا پہلو کہہ سکتے ہیں بجت کا پہلو بھی کہہ سکتے ہیں خمس ہوتا ہے اب وہ خمس کیا ہوتا ہے آگے مزید نہیں بتاؤں گا یہ آپ دام طالسمر سے پوچھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے ہاں مال کے ذریعے سے ویلت سے دولت سے روپےوں پیسوں سے کرنسی سے زکات جو ہے وہ دی جاتی ہے تو آج زکات کا نصاب کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے 29 مئی 2017 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے 37800 روپے آٹھ مئی کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار آٹھ مئی کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انفاق کی سبیر اللہ اپنے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور آمین جن پر زکات فرض ہے اللہ ان کو گی کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور اس سے اپنی بارگاہ میں قبول بھی, بھی فرمائے نگران مرکزی سے شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں تشریف لا چکے ہیں مرحبا سگیر ہی آپ کی آمد اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے سگیرہ خاتون نے جنتر اللہ تعالیٰ ایک اسٹیٹس ایک مقام ایک مرتبہ ایک اتارٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر ان کا زندگی گزارنے کا انداز اور ہمارے معاشرے میں اسلامی بہنوں کا انداز کس طرح دیکھتے ہیں آپ رب العالمین رب والسلام وسلام تو المرسلین میرے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی اللہ جسے آپ نے اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا الفاطمت میرے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فرماتے جس نے اسے تکلیف دی اس سے مجھے تکلیف کی بہت محبت کرتے تھے خاتون جنت رضی اللہ تعالی نا سے اور میں کہوں گا کہ ایک والد کی تربیت کا اگر شاہکار کے طور پر کبھی بیٹی کو لیا جائے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان، انہا کا بیان کیا جائے گا اللہ سبحان کہ اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی والدہ ماجدہ سیدت النا خطیت القبرہ ردی اللہ تعالیٰ انہوں کی تربیت کا یہ شاہکار تھیں ویسے ہی اللہ تعالی نے ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کیں اور ان کو وہ بڑی عظمت عطاف فرمائی تو وہ اتنی پیاری تھی اتنی پیاری تھی اور جب آکائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ جو پیارا انداز تھا یہ دنیا بھر کے والدین کے لیے اسپیشلی والد صاحب کے لیے میں عرض کروں کہ جب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو اب اپنے آکائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تازی میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی میرے ابا <تصفح> <جنب> جان آ گئے اور جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان کے پاس حاضر ہوتی تو ان کی محبت میں میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو جایا کرتے سبحان تھے کرتے تھے تو یہ بیٹیوں پر جس طرح کا انداز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رہا یہ اس وقت کے دور میں ہر والد اور جو تربیت کی ماں نے حضرت خطیط القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماں کے لیے یہ بڑے رول ماڈل ہیں اور پھر رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بات تو ظاہر ہے کہ اس وقت شاید ہی کوئی روئے زمین پر ایسی مسلمان عورت ہو جو اپنے دل میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کوئی مقاب و مرتبہ نہ رکھتی ہو با با کیسے با ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان با با کے دل میں ان کی عظمت اور ان کی محبت نہ ہو تو وہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے تو جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہمارا موضوع مثالی معاشرہ ہے جی لہذا اس میں ضرور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہمارے موضوع سے متعلق اگر ہم ان کی سیرت کچھ پہلو کو لیتے ہیں اس مختصر سر وقت جی میں چند پہلو لے سکیں گے مزید یہ کہ مدنی چہرے کے ناظرین اپنی کالس کے ذریعے مختلف جہد کے اور مختلف پہلو کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں جی میں صرف یہی عرض کروں گا کہ خاتون جنت خاتون جنت رودی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو جو میں یہاں پہلی بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آپ کا انداز گھر گھرستی جس کو کہتے ہیں نا خانہ خانہ داری ٹھیک ہے خانہ کیونکہ ہر ایک کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی رول ماڈل بنانا ہے جی تو ہماری اسلامی بہنوں کے لیے ویسے ہی ان کے لیے رول ماڈل خاتون جنت بنتی ہے اللہ اللہ اور نام رکھیں فاطمہ نام رکھیں گی فاطمہ زارا نام رکھیں گی جی نام کے ساتھ نام نسبت لیتی ہیں نسبت لیتی تو ماشاءاللہ یہ ایک امور خانہ داری کے حوالے سے ان کی ایک اپنی سیرت پاک کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی آج تو مشینی دور ہے وہ چکی پیسنے کا دور ہوتا تھا اللہ ہو اکبر اور اپنے ان مبارک ہاتھوں سے آپ چکی پیسا کرتی تھی غالباً سے بھرنے کا بھی آپ کی سیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ مشکیزیں مشکیزے, مشکیزے کا نشان بھی تھا اللہ تو گھر کے یہ کام کاج کرنا یہ بھی میرے آقا زادی اور شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے جسے آج ہمارے اسلامی بہنوں کو اپنانا چاہیے کہ گھر کے کام کاج میں انہیں اپنا حصہ ملانا چاہیے ایک تعداد نہیں ملا پاتی مگر اس کو ملانا چاہیے یہاں ایک یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے جیسے دیکھیے سیدہ خاتون نے جنت رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی ایک کونین ہے اور آپ نے ایک خاص سنہریو کے اندر ایک ٹائم فریم کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے حالات تبدیل ہو چکے وقت تبدیل ہو چکا افراد تبدیل ہو چکے آج کل دیگر کام بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم کیسے گھر گرستی کا کام کریں دیگر کام کریں کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا بات واضح نہیں ہو رہی ہے کہ کیا کام کریں وہ اسلامی بینوں نے رہنا ہے گھر کے اندر ہے جو ان کے گھر سہیلوں کو ٹائم دینا ہے دیگر جگہوں پر آنا جانا ہے دعوتوں میں جیسے آنا جانا ہوتا ہے سنیوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے پھر سوشل میڈیا ہے لاہر سی بات ہے یہ بھی اپنا ٹائم جو ہے وہ رکھتا ہے تو گھر کا ٹائم کیسے گھر کا کام جو ہے وہ کیسے کریں گے لیکن لیکن لیکن رکھیو نا کام کرنے والی ہے وہ کام اپنے اپنا اپنے کام اپنے والی رکھنا یہ کوئی اگر شریعت کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں تو گھر میں کام والی رکھنا کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن آپ نے مجھ سے ایک بات سوال کیا کہ خاتون جنت عبدی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں میں کچھ عرض کروں تو میں نے پہلے امور خانہ داری کو لیا کہ جو اسلامی بہنیں گھریلو کام کاج کرنے کی عادی نہیں ہوتی جو ہماری عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بیٹیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان سے اتنے کام کاج نہیں لیے جاتے بعض گھروں میں اور انہیں امور خانہ داری کا اور یہ سلیقہ سے جو ایک کام کرنے رہے ہوتے اس کا ادیری بنایا جاتا تو پھر لا لامحال الٹیمیٹلی جب یہ شادی کے بعد جب دوسرے گھر جاتی ہیں تو ان کو وہاں پر تکلیف ہو جانے کے اندیشے رہتے ہیں تو اس میں بہتر یہی ہے کہ انہیں گھر کا کام کاج سکھایا جائے اور پانی بھرنا جیسے ہمارے عمومن فریج میں پانی کی بوتلیں رکھی جاتی ہیں تو بھر کر پانی کی پیری جو بوتلیں ہوں برتن اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہوں برتن دھونے کا سلیقہ ہونا چاہیے اس سے پانی زیادہ استعمال نہ کرے یہ چیز زیادہ استعمال نہ کرے یہ ہونا چاہیے تین ٹائم کا کھانا پکانے کا جو ہمارے عموماً گھروں میں ایک عورتوں کا جو ایک معمول ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے تو کھانا پکانے کا طریقہ کھانا ضائع نہ ہو اس کا طریقہ رکھنا اٹھانا صاف صفائی ستھرائی جس کو آپ ڈسٹنگ کہتے ہیں اگر ماسیاں کہیں رکھی بھی ہوئی ہیں تبھی آپ خود تو کام کاج سے فارغ نہیں نہ ہو سکتی ہاتھوں نے جنت عبدال یہ صاحب اولاد بھی تھی اچھا ماسک میں کلیریفکیشن کر دوں کہ ہمارے بعض ایریاز میں خالہ کو بھی ماسی جو ہے وہ کہا جاتا ہے مطلب, تو مطلب, مطلب یہ کام, لے کام لے؟ کرنے والی ٹھیک ہے گھر پہ جو گھر پہ کام کاج گھریلو کام کاج کرنے والی جو ہوتی ہیں <تص shalom> تو یہ مطلب ان چیزوں کو دیکھا جائے کیونکہ یہ ایک ان کی گھر کے ساتھ ساتھ یہ ان کے دو شہزادے ان کے شہزادے بھی ہیں حسین کریمین یہ خود ہی اپنے والدین کی تربیت کے شاہکار ہیں حسین کریمین دیکھیں یعنی شہزادی کونین رضی اللہ تعالی ان ہو یہ اپنے والد ماجد اور اپنے والدین کی تربیت کا شاہکار ہیں اور مولا علی کر اللہ تعالی وزال کریم کی جن کی تربیت ہوئی بارگ رسالت میں اللہ بچپن اللہ سے اللہ ہی یہ بارگیر رسالت میں ہی ان کی تربیت و پرورش کا حضور کی گود میں تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کے شاکار ہیں تو یہ سارے شاہکار جب ایک جگہ جمع, جمع ہو جائیں تو وہ گھر چونہ ہمارے لیے رول ماڈل کے ایک شاہکار ہو جی سب اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں میں نام سے تو واقف ہوگی آپ رد اللہ تعالیٰ کا مگر ان کی بائیوگرافی ایک ہوتی ہے اکثر آج کے دور میں اگر کوئی اسپورٹ مین بننا چاہتا ہے یا کوئی کامیاب شخص بننا چاہتا ہے تو وہ آج کے دور کی لوگوں کی نا بایوگرافی سوانح حیات پڑھنے کی بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ, وہ اس کی عادات کیسے تھیں اور اس کی ڈیلی معاملات کیا تھے وہ ساری چیزوں کو پیٹرن کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اس میں سے جو کاپی کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ رضی اللہ تعالی کے جو لائف اسٹائل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نام ہی سے واقف ہیں ان کا لائف اسٹائل سے جو امور خانہ داری کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ ان میں اور مزید کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے خواتین میں کہ جب وہ کہیں اپنا گھر سنبھال رہی ہوں یا کہیں شادی ہو کر جائیں تو وہ تقریبا آج کے دور میں اس کو خاص طور پہ یا تو خصوصیت سمجھا جاتا ہے کہ ہماری بچی کو کچھ نہیں آتا یا بچیوں کی طرف توجہ نہیں ہے سو آپ ذرا اس کے حوالے سے ذرا نہیں کرا تھا اور آج کے اس کی مناسبت سے میں تمام تر دنیا بھر کے آشیکان صاحبہ اور ایلیبیت کو یہ پیغام عرض بھی کروں گا کہ اپنے گھر میں بیٹیوں کو گھر کے کام کاج کا عادی بنائیں یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے فیضان کا سمجھیں کہ ایک حصہ ہم لے رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے کام کاج کا عادی بنائیں ان کو صفائی کرنے آتی ہو ان کو پکانا آتا ہو ان کو اپنی اولاد کی تربیت کرنا بھی سکھائیے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے گا آپ بولو ان کی اولاد ہے ہی نہیں ہم اولاد کی تربیت کا طریقہ کیسے سکھائیں گے اولاد کی تربیت کا طریقہ یہ وہی ہے جو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے آپ نے جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ہوگی آپ کے بچے اسی طرح کی اپنی اولاد کی تربیت کریں گے کہ ان کے سامنے ایک یہی تربیت کا ماڈل ہے کہ اس طرح ہمارے ماں باپ نے ہم کو بڑا کیا اور ہمیں پرورش کی اب ہم نے اپنے بچوں کو اسی طرح بڑا کرنا اور اس طرح اس کی پرورش نے امی ہر وقت کام کا ہی بولتی رہتی ہیں کبھی کہتی ہیں یہ کر دو کبھی کہتی ہیں وہ کر دو کبھی صفائی کرو کبھی کچن میں کھانا پکاؤ ہر وقت پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں اگر کہیں ایسا معاملہ ہو تو آپ کیا فرمائیں گے بعض جگہوں سے تو یہ بھی سنا کہ گھر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو جب اپنے سسرال میں جائیں گے تو پلٹ کے گھر میں ہی آئیں گے کہ گھر کو کیا جہنم بنا کے رکھا ہوا ہے ہمارے لیے اگر کوئی اولاد ایسے سوچ رہی ہے کوئی بیٹی ہے وہ اگر یہ سوچ رہی ہے تو کیا فرمائیں گے آپ نہیں بیٹی کا ایسا سوچنا ہرگیز درست نہیں ہے کیونکہ اس نے ابھی سسرال جا کر سسرال کا تو اس نے دیکھا ہی نہیں کہ سسرال میں ہوتا کیا ہے जी. سسرال جائے گی تو اس کو شاید اپنے میکے کی یاد زیادہ آئے گی اپنے کیونکہ یہ ایک نیچر ہوتا ہے کہ ایک ماں, ماں باپ کا ساتھ جو ایک انداز ہوتا ہے اس میں اور ایک سسرال میں انداز ہوتا ہے اس میں ایک فرق ہوتا ہے اس میں کبھی بھی بیٹیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری ماں مجھے یہ کام بولتی ہے میری ماں باپ, ماں جب آپ نہیں کر سکتی تھیں اور جب آپ کی عمر اتنی نہیں تھی تو آپ کی ماں آپ کو پانی بھی بھر کے پلاتی تھی آپ کی ماں آپ کو کھانا بھی کھلاتی تھی آپ کی ماں آپ کو اپنے قریب بٹھاتی تھی آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ سب کچھ کیا آج آپ کی آپ بڑی ہو گئی ہیں اور آپ پانی پینے اور پلانے کے لائق ہو گئی ہیں اب گھر کے کچھ کام کاج کرنے کے لائق ہو گئی ہیں تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے اور والد کو بھی تربیت کے طور پر چاہیے کہ اپنی بیٹی سے ایک نارملی کام لیتا رہے کہ بیٹی پانی پلاؤ بیٹی جب پانی لے کر آئے تو دیکھیں کہ بیٹی نے پانی کیسے پیش کیا اور پانی اگر بیٹی نے پیش کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے مثال پر کہ آپ نے بیٹی سے پانی مانگا اور بیٹی یوں پانی بھر کر آئی اور پانی بھر کے یوں رکھ دیا اب یہ یہ جو ہے نا یہ انداز یہ اس کو ہم اتنا زیادہ پسندیدہ انداز نہیں کہیں گے بیٹی کو چاہیے کہ جب پانی بھر کر آئے تو پانی بھر کر اپنے والد صاحب کے سامنے کڑی ہو جائے کبو آپ کے لیے یہ پانی ہے یوں مطلب کہ ٹیبل پر ٹھا کر کے اس کو رکھ نہ دے یہ ایک مینرز دکھانے مینرس اگر یہ رکھ دے تو والد صاحب بڑی شفکش ہے کہ بیٹی پانی ہاتھ میں دے دو بیٹا پانی یوں دیتے ہیں بیٹا پانی اب یہ پانی لا رہی ہے اور پانی گر رہا ہے تو والد صاحب دیکھ رہے کہ پانی گر رہا ہے تو اس کی تربیت کہہ رہے کہ بیٹا یہ پانی یوں نہیں یہ اچھا کپ نہیں اٹھا پا رہی یا پیالہ اٹھانے کا انداز صحیح نہیں ہے تو والد صاحب اس کو پیالہ پکڑنے کا انداز اب اس میں بھی سکھانے کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے تمہیں پیالہ پکڑنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں گلاس پکڑنے کی تمیز نہیں ہے یہ کوئی طریقہ ہے پانی دینے کا ایسے کو پانی دیتے ہیں تو معذرت کے ساتھ کیا یہ طریقہ ہے تربیت کرنے کا ایسے تربیت کرتے ہیں یہ تربیت کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے بیٹیاں تو ویسے ہی ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے ان کی تربیت کرنے کے اپنے انداز ہوتے ہیں جیسا آپ شیشے کا برتن کو سنبھال کر چلاتے اسی طرح بیٹھیوں کے دلوں کو بھی سنبھال کر چلائیں تاکہ ان کے دل تھوڑے ہوتے ہیں, ٹوٹ نہ جائیں اور ان کی تربیت کریں میں بالکل تربیت میں کہوں گا اور خدا نا خاصا یہ خلاف شرع کام کرتی ہیں تو جہاں جہاں آپ کو جس حد تک سختی کرنے کی اجازت ہے اتنی سختی بھی کرے ورنہ ہاتھ سے نکلنے میں بھی دیر نہیں لگے گی اور پھر جو مسئلہ ہوگا وہ اپنی جگہ پر اللہ کی پناہ اللہ صاحب سختی سے کیا مراد ہے سختی کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی اصول بنائے جائیں یا ابھی ابھی آپ نے کہا کہ سمجھانے کا اور تربیت کا بھی ایک اچھا انداز ہوتا ہے سختی بازو کا لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں کال لے لیں میں پھر آپ جی کال چلائی میں ان کے شہر ویراول سے بول رہا ہوں آج خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا دن ہے پیارے محترم نگران سوراج سے ارض ہے کہ آج کوئی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایسا کوئی واقعہ بتائے کہ جس سے غریبوں کا دل خوش ہو جائے خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ غریبوں کا دل خوش ہو جائے خاتون کی دعوت کا احوال اگر بیان ہو جائے عثمان گنی رضی اللہ یہ تو غریبوں کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں اب جیسے وہ خادم لینے کے لیے پہنچی خاتون جنت رضی اللہ تعالی کہ کوئی خادمہ مل جائے میں کام کر کر کے جو ایک تھکان سی لگ جاتی تھی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خادم دینے کے بجائے آپ کو ایک قصبی تعلیم فرمائی جو آپ کے لیے تھکن وغیرہ اتارنے کے لیے وہ ایک مفید ایک سمجھے وظیفہ آپ کو دے دیا تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ چونتیس بار اللہ اکبر اور یہ اتنی مشہور ہے کہ اسے تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میں اللہ میں انشاءاللہ ایک واقعہ کو سناؤں گا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے وہ انشاءاللہ شاء میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ لیکن کال لے لیتے ہیں ایک اور سنا دیا ایک چھوٹا سا واقعہ لیکن ایک اور واقعہ اگر مہلت ہوئی وقت میں گنجائش ہوئی یاد رہا سلمان بھائی یاد دلا دیں تو انشاءاللہ ایک واقعہ سناؤں گا پورے اہل گھرانے اہل خانہ کا ایک عظیم واقعہ ہے سنا تھا رہتا ہوں آج پھر سنائیں گے میں بھی پڑھ دوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کی پیاری پیاری محکی محکی گھڑیوں میں ایک پیارا سلسلہ مثالی معاشرہ وقت کی اہم ضرورت ہے عمران بھائی بہت نقصہ بے حالات ہیں الحمد دعوت اسلامی کا ماحول ایسا محکمہ پھول ہے کہ جو ہر طرف اصلاح کی خوشبویں بکھیر رہا ہے اس پر میں مدنی پھول چاہوں گا کہ اخلاق کی اہمیت مثالی معاشرے میں کتنی ہے اور کل جو آپ نے سجدہ شکر پر جو ترغیب دی الحمد آپ تو اس کو اپنے خون کے ساتھ سجید شکر کو شامل کر لیا ہے الحمدللہ بہت سرور آیا اللہ تباری کو تعالی و ہماری سجدوں کی آجدیوں کو قبول فرمائے عمران بھائی شکر پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پہلے آپ نے کیا انہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ میں نے سعیدۂ شکر جو ہے یہ ادا کیا ہے اخلاق کی اچھے اخلاق کی کیا جو ہے وہ مثالی معاشرے کے اندر اہمیت ہے یہ بھی انہوں نے کہا بتائیں اور پھر آخر میں یہ کہا کہ شکر کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں اخلاق تو یقینا ایک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی دیکھا جائے تو اخلاق کریمہ تو آپ کے بے حد عمدہ اور آلات ہے اور وہی بات شکر کے پہلو کی تو میں اتنا عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنی نعمتوں کو دوام بخشنا چاہتے ہیں کو میں اضافہ چاہتے ہیں اور نعمتوں کو باندھنا چاہتے ہیں تو شکر سے مدد لیجیے جتنا شکر ادا کریں گے اس قدر نعمتیں متیں بندھی رہیں گی اور اس قدر نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا کول چلائیے السّلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام مانو خاطمہ ابادیہ ہے میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں نگرانی شورا آپ کو اور سلمان انکل آپ دونوں کو رمضان شریف مبارک ہو نگرانی شورا آپ میرے ابو کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی آپ کی طرح دعوت اسلامی وہ مبلک بن جائے اور خوب دنوں اسلام کی خدمت کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ خیر مبارک مدری منی کے مبارکباد صد کرو مرحبا اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب اور ہم سب کے گھر والوں کو دعوت اسلامی کا مبلک بنائیں جی سر آپ نے وہ سوال جو کیا تھا میں نے سوال کیا تھا آپ نے کہا کہ سختی کرنی چاہیے تو وہ سختی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ گھر کے اصولوں سے ہے نظام سے ہے کیونکہ بعض اور بہت سارے گھرانوں میں دکھے گیا اس میں کوئی نظام ہوتا نہیں ہے اور پھر تربیت کا پہلو بھی نہیں رہتا تو آپ نے ایک لفظ یوز کیا تھا میں نے سوچا کہ اس کے ایک ایکسپلینیشن میں ایک بات آ جائے کس حد تک جی ہاں کس حد تک سختی کا جیسے آپ کی مراد کیا ہے مارے کوٹے ڈنڈے برسائیں کو تھپڑ دو چار ٹھوکے کو گلاس اٹھا کے مارے کیا سختی تو یہ ہم تو یہ سختی سمجھتے اسلام امن یہ کر لیں یہ سب کچھ کر لیں اسلام امن پیار محبت کا درس دیتا ہے اور جہاں بات ہے سختی کی تو دیکھیے ہم جو اس نوبت پر آتے ہیں نا جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہماری اپنی ہی غفلت کا نتیجہ ہوتی ہے کہ پھر آدمی فائنلی اس سٹیج پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کی اس کو اجازت نہیں دی جاتی مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو نماز اور تہارت اور اخلاق کی درست تربیت دینا یہ ضروری تھا اب ہم نے سستی کی اب میری یہاں سختی سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ مثال کے پر آپ کی بچی یا بچہ سویا ہوا سات سال کی عمر میں اس کو نماز کی کہنا شروع کرو اب وہ نماز کا کہنا شروع کرے تو تھوڑا سا اب دس سال میں اگر وہ نہ پڑے تو پھر اس کو حد سختی کرنے کی ہمیں اجازت ہے تو اس میں بھی شدید ضرب شدید ضرب, ضرب شدید نہیں دی جائے گی مطلب جیسے ڈنڈے اور اس طرح کے مطلب چہرے پر سرپر مارنے ویسے ہی چہرے اور سر پر مارنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اور تو اس طرح اس کو نہیں کیا جائے گا لیکن اس کو تھوڑا سا آنکھ دکھائیں تھوڑا ڈرائیں تھوڑا دھمکائے نماز پڑھو آپ کو نماز پڑھنی ہے تھوڑا سا ایک اس کو لگے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا یا میں نماز نہیں پڑھوں گی تو میرے والد صاحب اس سے ناراض ہو جائیں گے تو اس طرح کی مطلب کہ اس کو ہونا چاہیے کہ جس اس کو مطلب کہ اس کو تھوڑا سا ڈرو خوف بیٹھ جائے نہ ہو تاکہ اس طرح کی چیزیں ہو تو ایسی تربیت اگر آپ اپنی اولاد کی کریں گے تو یقیناً پھر اس کو میں نے گھر کے کام کاج کی اس کو عادی بنائیں گے جیسے سے میں نے والد صاحب چند چیزوں کا میں نے کہا کہ والی صاحب یہ حکمت عملی کے ساتھ کریں بچی اس کو یہ نہ فیل کرے کہ مجھ پر کو مدد سختی کی جا رہی ہے مجھ پر بوجھ بنایا جا رہا ہے مجھے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میری تربیت کریں میرے والی صاحب کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بیٹی کا ایک وقت میں ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے شادی کرنی شادی ہونی ہے میں نے جانا ہے تو یہ اصل میں پریپریشن ہے آگے کی یہ پیپریشن آگے کی تیاری آگے کی جو کہ ہمیں اپنی بچیوں کی کرنی ہے ورنہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچی سسرال جائے اور بیچاری کو کچھ بھی نہ آئے اور وہاں پر اس کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی وہ شرمندگی کی تکلیف ہے نا آپ کے گھر میں کی گئی تکلیف سے بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہوگی یہ گھر میں کی گئی کام ڈسٹنگ کا کام ہے صاف صفائی کا کام ہے کرنے کا کام ہے پکانے کا کام ہے کپڑے دھونے ہیں یہ کرنے ہو وہ کرنا ہے ٹھیک ہے بولے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی بڑے گھر میں کر دیں گے وہ بڑا گھر بھی کب تک بڑا رہتا ہے کیا پتا کیا پتا شوہر کا مزاج کچھ اور شور چاہتا یہ کہ میرے کپڑے میری بیوی دھوئے میرا کھانا میری بیوی پکا کر دے اب وہ بولے کہ مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے تو سکھا ہی کچھ نہیں ہے اس کو کتنی شرمندگی ہوگی تو اپنی بیٹوں کو اسی طرح کا سلیقہ سکھانا چاہیے اس کی تربیت کرنی چاہیے پھر اس کو صبر کی دعوت دینی چاہیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنا سے ملنے ان کے گھر گئے جب دیکھا تو مولا علی کرم کرم اللہ تعالی وزول کریم گھر نہیں تھے اچھا آپ معاملے کی محیط سمجھ گئے کہ دونوں میاں بیوی میں کچھ ہوا ہے آپ نے مولا علی کا پوچھا علی کہاں تو انہوں نے کوئی تفصیل نہیں کی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ میرے ان کے درمیان کیا ہوا اور انہوں نے یہ مطلب کہ باہر ہیں اس طرح کر کے چند کلمات انہوں نے بیان کی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم معاملہ جج کر گئے پھر آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے آپ مٹی پر جلوہ فرماتے تو آپ نے فرما کم یابی تو راب یا ابا کمب یا با تو اٹھوئے مٹی والے آپ اٹھے اور آپ سے کچھ دنوں نے بات چیت کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی معاملے کو نہیں کھولا اور کچھ اس طرح حکمت عملی سے کام لیا کہ نہ ڈیٹیل آئی نہ بیٹی نے کچھ کہا نہ مولا علی نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ کہا اور معاملے کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان کو سیٹل کر لیا اور اس کو سنبھال لیا تو یہ ساری چیزیں تربیت کے ساتھ چلتی ہیں اور مدنی چینل جو مثالی معاشرہ لے کر آیا ہے یہ تربیت کے لیے آیا ہے کہ ہم اسی تربیت کریں اپنے بچیوں کی تربیت کریں اگر بچی آ کر آپ سے مثال کے طور پر کوئی کمپلین کرتی بھی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہے تو باپ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹی کا یوں مطلب کہ آؤٹ آف وی جا کر ساتھ دے ایک ہوتا ہے کہ بیٹی کو تسلی دینا ہے کہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن آؤٹ آف ویج آ کر ساتھ مورلی بات کی جاتی لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بات سمجھانی کہ بیٹا تمہارا گھر وہی ہے اب اس شور کے ساتھ گزارا کرنا ہے اس گھر کے ساتھ گزارا کرنا ہے وہاں پر تمہیں یہ کام کرنا ہے بیٹی آ کر کبھی نہیں بتاتی کہ میں نے وہاں کیا ہے میرے کیا کارنامے تھے میں نے وہاں کون سا طوفان اٹھایا ہوا تھا بیٹی آ کر یہ نہیں بتاتی بیٹی صرف اتنا بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا یہ عموماً بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے تو عقل مند والدین کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اگر چیت چٹکی سے فارغ کیا جاتا ہے تالی سے فارغ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے ہمیں فارغ کرنے والی بات ہی نہیں کرے کہ ہم چٹکی کی بات کریں تو چٹکی سے تو یہ لیکن والدین کو چاہیے بیٹی کو تو اول چاہیے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنا کے انداز کو اختیار کرے اپنے سسرال کی بات اپنے میکے میں نہ بتائے اگر وہ خاتون جنت سے محبت کرنے والی اور سمجھتی ہے کہ مجھے ان کی سیرت اور عمل کرنا ہے تو مہربانی کریں آپ اپنے سسرال میں کی گئی معاملات کو اپنے گھر میں ڈسکس نہ کریں اس کو صبر سے کام لیں ہمت سے کام لیں حکمت عملی سے کام لیں شوہر میں اگر کوئی کمزوری صبر سے کام لیں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی میرے کو بھائی بہن نہیں ہے میرا کوئی گھر گرستی نہیں ہے میرے ماں باپ مجھے بٹھا کے کھلا سکتے ہیں میں نے تو رہنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر رہنا ہے اور جیسے رہنا ہے ویسے ہی رہنا ہے یہی میرا انداز ہے آج تک سیکھا ہی میں نہیں ہے آپ لوگ تبدیل ہو جائیں مجھے سلمان بھائی مجھے تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ تبدیل کیوں نہیں ہوتے سلمان بھائی ایسی لڑکیاں عموماً اپنا گھر چلا نہیں پاتی یہ گھر توڑوا کے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر اپنے پھر یہ کیا کرتی ہیں کہ مجھے ماں باپ سنبھالیں گے مجھے ماں باپ پالیں گے مجھے بھائی بہن کھلائیں گے یہ اس کی غلط فہمی ہے میں آپ کو جو بات عرض کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ بہت جو تجربے کار لوگ ہیں نا معاشرے کے وہ انشاءاللہ میری بات کو انڈوز کریں گے جب اس طرح بیٹیاں گھر توڑ کر گھر آ جاتی ہیں نا تو تھوڑے دنوں کے بعد ان کو اپنے ماں باپ کے ایٹیٹیوڈ اس بیٹی کو بھی اچھا نہیں لگتا اب اسی جگہ پر اگر مطلب کہ نانا اس کو ڈانٹے گا نا اس کے نواسے کو تو بیٹی کو لگے گا لگتا کہ میں چب رہی ہوں کیونکہ وہ اس کو یہ فیلنگ ختم نہیں ہوگی کہ میں گھر چھوڑ کر آئی میں گھر توڑ میں یہ آئی میں وہ آئی ہوں یہ بیٹھیوں کی نادانی ہے پچھتاوا ساتھ میں وہ پچھتاوا ساتھ میں وہ نیگیٹوٹی ساتھ میں ہے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ عزت کم ہو رہی ہے اور وہ ویلو نہیں رہی ویلو نہیں رہی تو اس کا تے یہی ہے کہ بیٹی یہ سوچ کر جائے کہ اب مجھے اس گھر میں رہنا ہے اور اس گھر سے مجھے آنا نہیں ہے یہ سوچ کر کے میں دوسرا گھر کر لوں گی تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دوسرا گھر اس سے اچھا ہوگا دوسرا اگر اس سے بھی مطلب کہ یہ اگر مطلب کہ کوئی کمزوری ہے تو اس میں زیادہ کمزوری ہو سکتی ہے پھر سچی بات یہ کہ اپنا نیچر اپنا ایٹی بندہ درست کرے اگر مثال کے طور کسی اسلامی بہن کو ایسا گھر مل گیا ہے کہ جس میں اس کو ماحول اچھا نہیں مل رہا تو وہ اپنے کردار کے ذریعے اپنی سیرت کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے اس گھر کے کام معاملے کو درست کرے نہ کہ توڑ توڑا کر وہ گھر آ جائے ماں باپ نے اس لیے تھوڑی شادی کی تھی کہ وہ بیٹی توڑ توڑا کر گھر آ جائے گی ہمت سے کام لے اور جو کمزوریاں اپنے سسرال میں اپنے شوہر میں اپ اور گھر والوں میں پاتی ہے اس کو چھپائے نہ کہ گھر میں آ کر بتائے گھر والے کیا کر لیں گے کیا لڑیں گے داماد سے لڑیں گے سسر سے لڑیں گے اس کی سات سے لڑیں گے نہیں تو ایسا نہیں کریں اور جو میں نے بھی ایک واقعہ بیان کیا اس واقعے کو آپ بہت سمجھیں بہت سمجھیں اسی طرح داماد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہمت و صبر سے کام لے سسر کو چاہیے وہ بھی ہمت و صبر سے لے سب کو چاہیے کہ ہمت و صبر سے کام لیں کہ یہ دو گھر ملتے ہیں یہ کوئی مطلب کہ بائی برت ایک ساتھ نہیں تھے سترہ اٹھارہ سال کی دونوں کی زندگیاں الگ الگ ہیں جب دونوں ایک ساتھ قریب ہوئے تو آپس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کے اندیشے موجود ہیں اس کو صبر سے کام لیں اور یہ نہ دیکھیں یہ میرا نہیں کرتا میرا نہیں کرتا سارے اپنی اپنی جگہ پر انشاءاللہ شاء تعالی درست ہوتا چلا جائے گا آپ صبر کریں گے نیکی کی دعوت کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا اور انشاءاللہ شاء آپ کا گھر بھی مثالی گھرانہ بنے گا کھول لے لیں سر کھول لے محب لے پھر آپ یہ لے لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ رکھات سنت کے مناظر بھی دکھاتے ہیں کالز کے دوران اور آج نوٹ کرتے رہے گا کال سلمان جی میں راول پنڈی سے محمد سلمان اطاری بول رہا ہوں آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو اور میرا سوال بی بی بی بی یہ بی بی ہے کہ حضرت بی, بی بی سیدہ فاطمۃ الزرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح اپنے صاحب یادوں حسنین کریمین کی تربیت کی اس کی کوئی ایک مثال پیش کیجئے انشاءاللہ کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد علی اتاری پنڈی سے ماشاء اللہ نگرانی شرح بہت ہی پیارے انداز میں مدنی پورے اشاعت فرما مارے ہیں میرا نگرانی شعرہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک خاتون معاشرے کو مثالی معاشرہ کیسے بنا سکتی ہے انشاءاللہ اللہ جی سوال چلائیے السّلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شہباز سے عرض کر رہا ہوں نگران شعرہ کی بارگاہ میں میری عرض یہ ہے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ ہماری اسلامی بہنوں کی بہت سی رہنمائی اس میں ہے تو ہماری اسلامی نے اکثر جب میں اس بارے میں کوئی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ تین سوالات تین قول سے بھی ہم نے لی ہیں پہلا یہ تھا کہ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علی اجمعین کی تربیت کے حوالے سے میں کچھ ارض کروں جو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ان کی, کی اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ایک بات بیان کرتا ہوں خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہا نے جو کچھ کیا وہ بہت نمایاں کام یہ کیا کہ دونوں نوازوں کو نانا جان کے سپورٹ کر دیا اللہ میری اپنی کیونکہ اس سے بہتر تربیت گاہ یہ پاتی نہیں تھی تھی بھی نہیں اس سے بہتر تربیت گاہ اور وہ نانا جان کی شفقت وہ نانا جان کی محبت وہ نانا جان کی تربیت ان کو ملی کہ جو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا کی تربیت ہوئی وہی تربیت حسنین کریمین کی اسی بارگاہ سے ہوتی رہی مطلب اس سے بہتر کوئی تربیت گاہ تھی ہی نہیں اس سے اچھا کوئی مدرسہ تھا ہی نہیں مدرسۃ الرسول میں داخل کروا دیا اللہ اللہ اللہ بی, بی گویا کہ, گویا کہ مدرسۃ الرسول میں داخل کرا دیا خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہا نے اور وہ فیضان اور وہ قرب تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت و نیک لوگوں کے اس میں دے دیا جائے تاکہ ان کی صحبتوں کے اثرات سے آپ کے بچوں پر مثبت اثرات پڑیں گے اور برید. فیضان ان کو ملے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اور صحبت و مؤثرہ کہ صحبت میں اثر ہوتا ہے تو جیسی صحبت اس کو ملے گی ایسے اثرات وہ مرتب ان کے پر ہوتے رہیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے جو برکتیں انہیں نصیب ہوئیں وہ الحمد ہم پاتے ہیں ان کی زندگیوں میں پاتے ہیں آپ کی اس بات سے ایک اور اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ فیملیز جو کہ سیپریٹ فیملیز ہیں اور وہ نہ دادا کی نہ دادی کی ان کو صحبت مل رہی ہے تو وہ ایک گیپ سا رہ جاتا ہے اب کیا کہتے ہیں بھاجی صاحب بہت ساری چیزیں تو دادا دادی نانا نانی سکھا دیتے اتنا پڑے گا کہ دادا دادی کا انداز کیا ہے نانا نانی کا انداز کیا ہے اب میں ایسے بھی نانا کو جانتا ہوں کہ جس کا کام ہی روز کی فلمیں دیکھنا تھا میں ایسے بھی دادا دادی نانا نانی بھی تو پھر ایک سے ایک ہوتے ہیں باہر تو ایسی نانی دادی کے وہ انٹی تو کیا گھنٹے خطرے کی گھنٹی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ نانی دادی جو بھی اس کو میک اپ سے فرصت نہیں ملتی وہ تو مطلب بچہ ہی پاگل ہو جائے کہ یہ کیسی نانی ہے کیسی دادی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے اسی طرح ایسے کئی نانا دادا ہوتے ہوں گے جو آج نانا دادا ہوتے ہوں گے لیکن اپنے ساتھ غیر محرم جوان لڑکیوں کو رکھنا وہ اپنا پروٹوکال اور آج کے دور کا وہ مینر سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ یہ سولہ سال کے سترہ سال کے بیس سال کی جوان لڑکیاں آئیں گی ہم دعوتوں میں جو جائیں گے یہ مجھے نچر یہ آج کل کا ایسا کلچر اسٹینس رکھے رکھی ہوئی ہیں رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ ان بوڑھوں کو کاکوں کو سمجھ آتی کہ سفید بال اور اب تو مطلب لاسٹ اسٹیج اب تو موت ہی ہے کوئی زندگی کا اور کوئی دور تھوڑی باقی ہے اس بڑھاپے کے اندر کہ اب جوان جوان سترہ سترہ بیس بیس سال کی لڑکیاں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور دعوتوں میں اور ادھر ادھر پارٹیوں میں اور میٹنگوں میں لے کے جاتے ہیں اور اس سے اپنا ایک پروٹوکول اور اس کو ایک کلچر بنایا ہوا ہے تو یہ غلط ہے بالکل تو اب ایسے بھی تو دادا دادا نانا نانا معاشرے میں جیتے ہوں گے کہ ان کو خود ہی اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ مطلب کہ انسان کو کس طرح ایک حیا کے ساتھ اور سنت کے ساتھ جینا چاہیے تو ایسوں کی صحبت میں تھوڑی دیا جائے گا میں نے نیک کی صحبت میں نیک, نیک صحبت میں دینے کی عادت بنائے اور سوال تھا حضور کہ ایک خاتون مثالی معاشرے کے اندر کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتی ہے معاشرے کو مثالی معاشرہ کیسے بنا سکتی ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑے عزرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھے ام المومنین سیدتنا تنہطیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھے اس طرح دیگر امہات المومنین کی سیرتوں کو پڑھے صحابیات کی سیرتوں کو پڑھے تو انشاءاللہ یہ کر سکتی ہیں نبی پاک صلی اللہ سیرت کو پڑھنا کتاب مقتط المدینہ پر موجود ہیں ویب سائٹ پر موجود ہیں حضرت سید تنہیت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو سیرت کے کئی پہلو ہیں ایک بہترین اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ جس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسی مطلب کہ وہ ایک ساتھ چاہیے تھا کہ جو مالی طور پر بھی اور غمی غم اور اس طرح کے پریشانیوں میں بالکل رفیق بنا رہے ہیں آپ نے وہ کردار ادا کیا اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ کیفیات جو بیان کی جاتی جو کفار ستاتے تھے جو آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم کا انداز تھا پھر وہ پہلی وقع کا جو ایک واقعہ ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت کے ساتھ گھر تشریف لائے تھے وہ جو کیفیات تھی اپنے مال سے مورلی طور پر اور فائنینشلی طور پر اور فزیکلی طور پر جس طرح کا ساتھ دیا خطیۃ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وہ سیرت کا پہلو ہے کہ اگر کوئی اس دور میں عورت اختیار کر لے تو وہ شوہر کے لیے ایک مثالی بیوی بی بن سکتی ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا سیرت لے لے تو ایک مثالی بیٹی بن سکتی ہے ایک مثالی بیوی بن سکتی ہے ایک مثالی ماں بن سکتی سبحان ہے اللہ سبحان عائشہ اللہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ نماز کی, اللہ کی اللہ سیرت اللہ لے اللہ. لے تو ایک مثالی عالم بن سکتی ہے مثالی مفتیہ بن سکتی ہے مثالی فقریا بن سکتی ہے اور ایک مثالی بیوی بھی بن سکتی ہے اتنا کردار تھا تو یہ پڑھنے سے ہوگا اب ادھر ادھر کی الٹی سیدھی عورتوں کے لڑکیوں کی کہانیاں اور ان کی بایوگرافیاں پڑھ کر آپ سمجھتی ہے کہ آپ کوئی مثالی بن جائیں گی ان کو اختیار کیا کے ہمارا معاشرہ تباہ ہوا ہے برباد ہوا ہے ماں باپ سے جدا ہوئی ہیں ان کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں ان کی حیا کے جنازے نکل گئے جس طرح کا آج کلچر ڈیولپ ہوا ہوا ہے ان کی حیا کے جنازے نکل گئے نا عورتوں کے اور میں معذرت کے ساتھ جس گھر میں بھی عورت کی حیا کا جنازہ نکلا ہے ممکن ہے کہ اس نے بہت بڑا کردار مرد کی بے شرمی اور بے حیائی کا ہوگا تو اللہ قریب ہم سب کو ان مہۃ المنین اور صابیات ردوان اللہ تعالی علی مجمعین کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا تھا کرے اچھا تیسرا سوال تھا جی سر جی کچھ میں پردے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بے حیائی کے حوالے سے ایک بات کہی تو آپ رد اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور آج کے ماحول کو دیکھیں اگر تو بڑا بہت بڑا گیپ ہے اور بہت بڑا ڈفرینس ہے اور ایک بہت بڑی کمی ہے آپ پردے کے حوالے سے فرمائیے کہ یہ پردہ اور آج کے دور میں پردہ کرنے والے لوگ بیک ورڈ ہیں اور دوپٹے بغیر دوپٹے کے ساتھ بازاروں میں چلنا یہ کانفیڈنس کی علامت یہ اتنا بڑا گیپ کیسے آیا باجی صاحب یہ ایک بڑی اور آپٹمزم ہے آپ کے اندر اور آپ جو ہے وہ بہت پازیٹو تھنکر ہیں اور آپ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ کا ایک اس کو کہتے خوبصورت نظر آنے کی بھی ایک کوشش اس کو کہتے ہیں ترقی یا ماقوف الٹی ترقی الٹی ترقی کہتے ہیں اور یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ یہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہو رہا یہ اپنے آپ کو بے حیائی پر بے شرمی پر غیرتی پر پیش کرنے کا نام کانفیڈنس یا ترقی رکھ دیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ تو وہ عظیم افزی ہیں کہ جنہوں نے تو اس بات کو بھی پسند نہ کیا کہ چونکہ میرے جیتے جی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تو میرے انتقال کے بعد میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے اسی بات, کو پسند کیا اسی بات کو پسند کیا اور پھر اس کا اعتمام کیا پھر ایسی وہ ڈولی بنائے گئی اللہ جس میں آپ کو یہ تسلی دی گئی کہ اگر اس کے اندر آپ کا جانا ہوگا تو کسی غیر مر کی نظر نہیں پڑے گی اور رات کا حصہ اس کی کی لیے مطلب کے لئے مطلب کے ڈسکس کیا گیا تو ان تمام تک قیفیات کو دیکھ کر یہاں ایک اور بات بھی ہر کر دوں کہ حضرت سکیلہ فارب الرحیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کے وسالے با کمال کے بعد مسکرائی نہیں اور پھر جب یہ انداز دیکھا وہ آپ کو جو ہبشا کے اندر جو ڈولی بنائی جاتی تھی باقاعدہ وہ لکڑیاں ہوتی تھیں اور ان کے اوپر جو وہ چادر ہوتی تھی اور میت اس میں چھپ جاتی تھی جب یہ آپ کو دکھائی گئی تو پھر آپ نے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے خوشی کا اظہار کر حضور یہ بتائیے کہ جو بھی بے پردہ عورتیں گھومتی ہیں جب یہ عمرہ کرنے ہچ کرنے جاتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو جاتی ہیں جی تو کیوں ان کو پتا کہ آپ دین اور اسلام کی ایک اصول پر میں عمل کرنے جا رہی ہوں اس کو پتہ ہے کہ یہاں کا احرام کا لباس اور یہ ہمارا اسلامی لباس کیا ہے اس پر ایک سوال آئے گا کہ دیکھیں یہاں تو احرام میں ہم کو چہرہ کھلا رکھنے کا کہا گیا ہے تو چہرہ کھلا رکھنے کا کہا گیا ہے نا کہ یہاں چہرہ کھلا رکھو تو اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں چہرہ چھپانے کی بھی ترجیح اور چھپانے کا بھی فرمان کہیں نہ کہیں تو موجود ہوگا کہیں تو کہا گیا ہوگا کہ چہرہ اپنا غیر مردوں سے چھپایا جائے کہیں تو لکھا ہوا ہوگا کہ غیر مسلسل چہرہ چھپاؤ تاکہ جب تم عمر جب احرام ہی ہو جاتی ہو تو اپنے چہرے کو پر کپڑا رکھنے کا منع ہے تو ان تمام تو صورتحال کو دیکھ کر بے شرمی اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے اصل میں ذرائع اتنے بڑھ گئے اب ہماری مطلب کہ وہ کہتے ہیں نکار خانے میں توتی کی آواز کیا بولتے ہیں اس کون کو؟ سنے گا کون سنے گا کہ مطلب یہ ایک چینل پر بیٹھ کر یہ مطلب پردے کی باتیں کرتے ہیں اور جناب یہ عورتوں کو گھر میں رکھنے کی باتیں کرتے ہیں اور دیگر جہاں دنیا بھر میں میڈیا کا اگر تماشا دیکھیں تو وہ تو عورتوں کو پروموٹ کرتے ہیں عورتوں کی پرچار کرتے ہیں بے پردہ عورتوں کو بٹھاتے ہیں بے پردہ عورتوں سے بات چیت کرتے ہیں بے پردہ عورتوں سے بلا تکلو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ان کے بال کھلے ہوئے ہیں ان کی کلائیاں کھلی ہوئی ہیں مطلب جو آزاد چھپانے فرض تھے اگر وہ بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں تو اس طرح کے ماحول کو جب ہم یہ دنیا کا میڈیا دکھائے گا اور جو بے شرمی و بے حیائی کے ساتھ دنیا کا میڈیا چلائے گا تو یہی میڈیا کی بے شرمی و بحیائی کا معاملہ ہوتا ہے جو کل فیشن بن کر طریقہ بن کر جس کو آپ نے تھوڑا سا بیان کیا یہ بھی معاشرے میں آتا ہے جناب یہ کانفیڈنس کی علامت ہے یہ اس کی علامت ہے یہ کتنی کانفیڈنس دکھانے والی عورتوں کو کیا پتا نہیں ہے کہ کانفیڈنس کے نام پر یہ مطلب بغیر شادی کی مائیں بن گئی یہ کواری ماؤں کی جو تعداد کو پتا چلے گی نا جو کواری مائیں بنتی ہیں یہ اپنے بچوں کو یہ مار دیتی ہیں اور کوڑے پر بچے پڑے ہوئے ملتے ہیں کیا یہ کانفیڈینس کی اس وبا سے پہلے تھا سر کیا اس آئی سے پہلے کیا کوڑے کے ڈھیر پر بچے ملتے تھے کیا اس سے پہلے ویلفیئر کے ادارے اپنے ویلفیئر کے آگے کیا جھولے جھولے لٹکاتے تھے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ان جھولوں میں ڈال دو اس بے پردگی اور بے شرم و حیائی جو کانفیڈینس کے نام پر اور ایک روشن خیالی کے نام پر ہے روشن خیالی نے میری اسلامی بہنوں کی زندگیوں کو تاریخ کر دیا ہے ان کی زندگیوں کو اندھیرے میں ڈال دیا آج آپ ان ہیں کل سکیور تھی دا بندہ خزانہ جب دیوار سے باہر آ جائے نا تو غیر محفوظ ہو جاتا ہے آپ پردے سے باہر آ گئی ہیں اب غیر محفوظ ہو گئی ہیں آپ کو اوباش نظروں نے گھیرا ہوا ہے آپ سمجھیں ایک بھائی اپنی بہنوں کو سمجھا رہا ہے مدنی چینل میں بیٹھا ایک بھائی اپنی بہنوں کو سمجھا رہا ہے کہ اپنی حیا کا خیال رکھو ان کی باتوں میں مت آؤ جو تمہیں خود بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں اور بے پردہ تم کو کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور طرح طرح کے طریقے اور طرح طرح کی باتیں نکال کر تمہیں اکساتے ہیں تمہاری تعریفیں کرتے ہیں تمہارے بارے میں سیدھے قصیدے پڑھتے ہیں تاکہ تم مطلب کہ اکسا کر تمہیں بے پردہ گھر سے نکالیں اور تمہیں بے پردگی کے ساتھ دیکھیں اپنی اس گندی ذہنیت اور اپنی گندی نظروں کی تسکین کا سبب بنے اور پھر تمہارے ساتھ جو حشر ہوگا وہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے آپ تو اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے انجن جو سرچ انجن ہے اس کا دور ہے آپ جا کر چیک کر لیجئے یہ جو پڑھی لکھی سمجھدار اور جو بے پردگی کو سمجھ نہیں رہی ہیں ایسی میں تمام تر عورتوں کو چیلنج کرتا ہوں آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ویمن ابیوزمنٹ کن ممالک میں ہوا کرتا ہے سب سے زیادہ یہ بے پردگی کی جو تباہی آئی ہے اور جو ناجائز بچوں کی جو پیدائش ہو رہی ہیں یہ کن ممالک میں ہو رہی ہے اور کن عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ ویمن وہ نہیں ویمن ابیوزمنٹ ایب ایب اور وہ رائٹس آف وومین کا نعرہ لگانے والے ممالک میں سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ بے مطلب کہ وہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یونیورسٹیاں کی میں نے, نے یونیورسٹیز کی وہ پڑھی ہیں رپورٹس پڑھی ہیں کالج کی رپورٹس پڑھی ہیں گھروں کی رپورٹس پڑھی ہیں جن میں رشتے دار آ, آ کر بچیوں کے ساتھ بسلوکیاں بس کر کے چلے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ کہہ نہیں سکتی کہ ہمارا یہ رشتے دار آ کر ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے ماں باپ ہوش کے ناخون لیں گے تو کچھ ہوگا نا کچھ گھر میں سرحد کا ماحول بنے گا تو کچھ ہوگا نا اپنی بچیوں کو الٹے سیدھے کپڑے پہنا کر مطلب کہ کزنس کے حوالے کر دیتے ہیں گھمتے پھرتے ہیں سب سے زیادہ برائی اور بدکاری کرنے والوں میں جن کا نام آتا ہے نا وہ رشتہ دار آ رہے ہیں یہ میں نے خود رپورٹ پڑھی ہے رشتہ دار پرسنٹیج پہلے جنہوں نے بدکاریاں کی ہیں اس طرح کے مطلب کالے ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر دوست, دوست آ رہے ہیں بھائیوں کے دوست آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں پھر غیر آپ کا آدمی تو اس کا تو نمبر بعد ہی میں آ رہا ہے کیونکہ جن میں بے پردگیاں ہو رہی ہیں جنہیں مطلب بے پردگی کے ساتھ جن کی مطلب کہ خواہشات کو اکسایا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ کس کس مطلب کے تقوی کی پرہزگاری کی حیا اور شرم کی ہم توقع رکھیں گے زیادہ مہربانی کریں ان باتوں کو سمجھیں اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اس چیز کو نہ دیکھیں جس کو پتہ ہے کہ یہ کبھی مطلب آج سے پہلے کبھی یہ چیزیں درست تھی ہی نہیں آج اس دور میں اس کو کیسے درست کر دیا جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث کے معنی بدل دیے جائیں گے سورہ احزاب میں جو بیان کیا وہ بدل دیا جائے گا سورہ نور میں جو بیان کے وہ بدل دیے جائیں گے سورہ نسا میں جو بیان کے وہ بدل دیے جائیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کی جو واضح تو پر حدیث پردے کے بارے میں اور نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں موجود ہیں کیا وہ بدل دی جائیں گی ماض اللہ کیا فکی احکام بدل دیے جائیں گے ماض اللہ کیا وہ مطلب کہ وہ صحابہ کرام علیم اور کے جذبات و غیرت اور ہمت کے جذبات کیا وہ بدل دیے جائیں گے کیا صحابیات کا وہ پردے کے بارے میں احتیاط کرنا کیا اس کو تبدیل کر دیا جائے گا جب یہ سب کچھ موجود ہے تو اس کے بعد کیوں مطلب ہم کسی سے شخص کی بات کو سمجھیں اور سنیں کہ جو نہ قرآن کو صحیح جانتا ہے نہ حدیث کو صحیح جانتا ہے اور اپنی نفس کی وجہ سے وہ معاشرے کو نظام بدل رہا ہوتا ہے میں نے میرے خیال ہے شاید بہت کچھ کہہ دیا ہے پردے کے حوالے سے بس وہ بے پردہ نظر آئیں جو بے پردہ نظر آئیں جو چند کل بیویاں بی بی اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا آئیے ہم لے سنت پہ ایک منظر دکھاتے ہیں جس میں آپ الحمد اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ غمخواری کر رہے تھے خیرخوائی کر رہے تھے ماشاء اللہ سلو البیب سل آپ کے اسی بات کو مجھے کنٹینیو کرنا تھا اور اس میں آپ کی رائے لینی تھی ہم ایسے مقام پر کیسے پہنچے جو ممالک کی آپ مثالیں دی ہیں آپ نے جہاں پر ایبارشن کی باتیں اور بہت ساری ایسی باتیں کی جا رہی ہیں باقاعدہ سکولوں میں ان چیزوں کو شامل کر دیا گیا اور سلیبس کا حصہ بنا دیا گیا ابھی پچھلے دنوں باب المدینہ کراچی میں ایک اسکول کا ایک ایک رپورٹ آئی کہ انہوں نے بچیوں کے سکول میں ایبارشن کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کیسے اوائٹ کیا جا سکتا اس طرح کی ایجوکیشن تھرو لٹریچر کرائی گئی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا ایک مسلم معاشرے میں تو جو جن ممالک کی آپ مثالیں دے رہے تھے کیا ان کا بھی سٹارٹ یہی تھا جو ابھی ہمیں نظر آتا ہے بے بے یہی بے کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل کرو جو کلچر اپنی اس بے پردگی سے بیزار آ کر آج اس کو ختم کرنے پر غور کر رہا ہے آپ اس کلچر کی ان ابتدائی خرابیوں کو لے رہے ہیں کہ جس کا پچاس سال کے بعد جا کر یہ خمیاز نہ بھگت رہے تو کیا اب ہم تیار ہیں کہ ہم وہ کلچر لیں تو آج جو ان کو پچاس سال کے بعد یا سال کے بعد جو ان کو گندا نتیجہ نظر آ رہا ہے ہم دیکھنا لے کہ یا یہ نتیجہ پچاس سال کے بعد اور کہاں کے کہاں ہم کو پہنچا دے گا باز آ جائے رک جائیں سب سارے انوالو نہیں ہیں ہمارے یہاں کچھ جگہ ہیں جن کو مطلب عجیب و غریب ویسٹرن کلچر کیا جین چڑھا ہوا ہے جی وہی وہ ہے باقی مشرقی اور اسلامی کلچر کو اختیار کرنے والے اس کو سمجھنے والے اور اس ویسٹرن کلچر کو مغربی کلچر کو ڈس آن کرنے والے اور اس کو مطلب اس کو ریفیوز کرنے والوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے بالکل ہے ویسے حاجی صاحب اس طرح کے پروگرام جیسے مثالی معاشرہ ایک پروگرام ہے یہ ایک بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے بھی ریمائنڈر بھی ہے فوراً اپنی چیزوں کو چیک کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت خاموشی سے کوئی چیز ہمارے اندر اب انٹر ہو رہی ہے اور ہمیں فیل نہ ہوتا چیخے چلا کر انٹر ہوئی ہے اس کو تو ہم نے مطلب ڈھول کہتے ہیں نا وہ پوری تیاری کے ساتھ اینٹر کیا ہے جی لیکن اللہ ہمیں سمجھ الحمد ابھی بھی بہت سارے ایسی فیملیز ہیں بہت سارے جو بچے بچوں پر پر بالکل ان کی توجہ ہے توجہ ہے اور رکھے توجہ بچیوں کو بھی چاہیے میری اسلامی بہنوں کو چاہیے بالکل بے پردگی نہ کریں بے شرمی نہ کریں بے حیائی نہ کریں جہاں بے شرمی بےحیائی بے پردگی ہے بالکل وہاں سے کٹ جائیں آپ کی عزت آپ کی عصمت آپ کی ڈگنیٹی آپ کی رسپیکٹ انشاءاللہ محفوظ رہے گی کالس لیتے ہیں ایک سوال پیچھے باقی تھا اگر اچھا لے لیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ فوگگی کے موقع پہ وا ویلا ہونا اور یہ بھی ہوتا نہیں ہے یہ جس کو نوحہ کہتے ہیں عموماً کو بھی کرنا اور بال کھینچنا چکنا چلانا بین کرنا, بین کرنا اس کو شریعت نے جائز نہیں کہا ہے اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے مدیدہ مدیدہ جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہترین سلسلہ اور بہت پیارا موضوع خاتون جنت ملکہ جنت تدیل عنہا کا ہے آج کل اسلامی بہن ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ہمیشہ سوشل میڈیا پہ رہنا فیس بک کی پروفائل بنانا واٹس اپ پہ رہنا یہ شادی کرنے کے بعد بھی چند اسلامی بہنیں और اپ सोशल بک اور دیگر سوشل میڈیا کے جو بھی हैं اس پہ رہتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں हैं پیدا ہونے کے اندیشے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ درارے پیدا ہوتے بھی ہیں تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اسلامی بہنیں شادی سے پہلے یا پھر شادی کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ کس حد تک استعمال کرنا چاہیے فرمائیں میرے اور میرے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجئے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کے والدین کی مفرت فرمائے آہ. میں تو کسی حد تک بھی کیا میں تو موبائل کی ہی فیور میں نہیں ہوں کہ اسلامی بہنوں کے پاس موبائل ہونا چاہیے جو اپنی اپنی سوچ ہے اور جو نیٹ یوز کرتی ہیں سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں ان کو تو یہی سمجھاؤں گا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے سے ہاتھ جلتا ہی ہے یہ ہی ریئلٹی ہے آپ نے انگارے کو ہاتھ میں لے لیا ہے یہ آپ کے ہاتھ کو اور آپ کے وجود کو جلا سکتا ہے لہذا عقل مند وہ ہے جو اس انگارے سے اپنے آپ کو بچائے اس کی چنگاریوں سے بچائے یہ دامن بھی جلاتا ہے یہ ہاتھ بھی جلاتا ہے یہ وجود بھی جلاتا ہے یہ عزتوں کو بھی جلا دیتا ہے اللہ دیں اس کے سوشل میڈیا کے بہت نقصانات بہت نقصانات اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے بالکل ابھی بگاڑ زیادہ ہے اصل میں یہ ایک انفارمیٹو ایک انفارمیشن کا ذریعہ اب تفریح کا ذریعہ بن گیا بے حیا کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے حضور سانپ کو وہ رکھے جو سانپ کو اتارا جانتا ہو ہر کوئی سانپ کو نہیں پالتا صحیح حاجی صاحب آپ کی اسی بات سے ایسا ہی ہے کہ جو ٹیکنالوجی جو ہمیں ملی ایک تو تربیت نہیں ہوئی ٹیکنالوجی کو کیسے ہینڈل کرنا اور بہتات میں مل گئی بچے, کے, بچے بچے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ایسا ہے جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم, ہمیں ٹیکنالوجی سمجھ لیں آپ نے دیکھا بچوں کے پاس بائکس ہیں اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے وقت سے پہلے بغیر ٹریننگ کے بغیر تربیت کے ملیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے مگر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو فائدہ اٹھائیں زیادہ تر تو مس یوز ہو رہا ہے ہے بات, بات, می بات, بات کی کہ ایک چیز ملی مگر تربیت کے ساتھ نہیں تربیت کے ساتھ, ساتھ ملتی تو یہ ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم نقصان سے بچ جاتے ہیں نقصان سے, نقصان سے اس وقت بگاڑ زیادہ ہے جو سوشل میڈیا یوزر ہے اور سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑ سکتا تو اس کے لیے الحمد للہ داؤ کا جو ہے سوشل میڈیا کام کر رہا ہے اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے اور اسے نہیں بچ سکتے تو صرف اسی کو جو ہے وہ اپنے پاس یوٹیلائز کر لیں اور اس کو جو ہے وہ لائک کر لیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کا پہلو نکل سیل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ محمد آصف نفیس اتاری کراچی سے میں نگرانی شورہ حضرت عمران اتاری کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنتے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا تو آپ اس بارے میں بتائیے گا کہ کیا یہ ایک جملہ ہماری پوری زندگی ہمارے پورے معاشرے ہماری پوری دنیا کے لیے کافی نہیں ہے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مقام و مرتبہ اور آپی کے کہنے کا ایک جملہ ہے جو آپ کہہ دیں تو کیونکہ اس طرح کی بات آقا ہی کہیں اور آقا نے جس سینیریوں میں جس سیاق و سباق میں کہی کہ جس طرح کی آپ کے پاس ایک سفارش کی گئی اور جن کے لیے رعایت کا سوال کیا گیا تو ایک معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے حوالے سے یہ ایک ہے کہ اسلام عدل کا دین ہے انصاف کا دین ہے اور انصاف اور عدل کا یہ تقاضا ہے کہ غلطی چاہے چھوٹا کرے یا بڑا کرے جو اس, اس کے سزا کے اور اس کے جو بھی حدود کے جو تقاضے وہ پورے کیے جائیں اگر یہ معاشرے میں رائج ہو جائے کہ ہمارے جب وہ غریب یا چھوٹا غلطی کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے بڑا کرتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے جس معاشرے میں پیسے دے کر چھوڑنے کا رواج ہو اس میں غریب نے پھنسنا ہوگا امیر نے چھوٹنا ہوگا جب سزائیں اور اس طرح کی چیزیں برابر برابر ہوں اور اسلام و دین کے اصول کے مطابق ہوں تو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن جاتا ہے کال چل... چلائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ذی شان پاک سے واغی فتح پور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں پیارے پیارے نگرانی نگران شورہ دامت برقاتم عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج جیسا کہ سلسلہ ہے شان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہمیں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی سادگی میں اور پور وقار اندار میں گزری اور آج ہماری اسلامی بہنیں جو گھروں کے اندر آئے دن نئے فیشنز اپنانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتی ہیں تو ان کے لیے آپ کیا مدنی پھول دیتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے ان بزرگان دین خواتین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان پر عمل کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں عورتوں کی زینت اپنے شوہروں کے لیے ہے ان کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے زینت کریں غیر غیروں کے لیے زینت کیوں کرتی ہیں اور گھر میں وہ اپنے شوہروں کے لیے سجاوٹ بناوٹ جو بھی ایک جائز طریقے سے کرتی ہے وہ کریں اور سادگی اختیار کریں کفاعت شعاری اختیار کریں فضول خرچی سے خود بھی بچیں اپنے گھر والوں کو بچائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین زندگی گزرے گی قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں اصل میں چاہیے کہ اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا دو چاہیے دو دو دو ہم دو ایک سلسلے دو دو میں سب کچھ تو بیان نہیں کر سکتے میں تمام اسلامی بہنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اجتماعات میں آئیں درس میں آئیں مدستمدی نبالغات میں شرکت کریں اور ان با پردہ اور حیا کا تقاضا پورا کرنے والی اسلامی بہنوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا کالس پیچھے ہوں گی گفتگو بھی ہے کچھ سوالات بھی ہمارے سامنے ہوں گے بیکوز نظر آ رہا ہے لیکن وہاں امیر سنت کے بعد مناجات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آئیے چلتے امیر سنت کی مناجات کی طرف بکیا انشاءاللہ کل